ایک صاحب نے گجرات انڈیا سے پوچھا ہے یوسف شیوانے وہ کہتے ہیں کہ شیر پر لگائی گئی رقم پر زکات آدائ... ادائیگی کا طریقہ کیا کہ اس میں ہم یہ کہتے ہیں یہ ہماری کم نصیبی کہیے کہ پاکستان میں کوئی بھی شیر یہ حلال اور طیب نہیں کہ کوئی شریف آدمی کہیں پیسہ پھنسائے تو اس کو کچھ حلال طریقے سے دفعہ مل جائے بلکہ آپ کو برا لگے گا کہ شریف لوگوں کا جوا ہے بہت سے لوگ بندر روڈ پہ کھیلتے ہیں یہ اپنے کوٹ پہن ٹائی پہن کر کے اپنے دفتر میں کھیلتے ہیں ایک ہی ای دن میں کروڑ پتی بن جاتے ایک ہی ای دن میں کللاش بھی ہو جاتے ہیں اب شیر جو ہے اس پر جتنے آپ نے لیے اس مالیت پر تو زکات نکالے جتنا اس پر بڑے پیسے وہ ہمارے نزدیک جائز نہیں وہ سود ہے لہذا اس میں جو قوتیں خرید جتنے خریدے آپ نے اس پر نکالی اور اگر شیر کی قیمت کم ہو گئی اب جتنے اس پر نکالیے جو بڑا ہے وہ سود ہوگا یہی ہمارے مشاعر فتویٰ دکھتے رہے اور اگر تفصیل جاننا چاہیں ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی کی وقار الفتاوا وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں